لوگ کہتے ہیں فریم تو مقرر صاحب خوش ہوتے ہیں اور جب اللہ فریم گئے کسی پر تو اس کا کیا مقام ہوگا اس وقت عزیز میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کسی بےدعت کا رد کرتا ہے فلح عجر میں تو شہید اس کو اجر مل جائے گا سو شہیدوں کا مدسین کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ شہید ایک دفعہ ہی مر جاتا ہے اور بےدت رد کرنے والا بار بار مروایا جاتا ہے ایک تان اس پر کرتا ہے دوسرا اس پر تان کرتا ہے تیسرا اس پہ تان کرتا ہے گھر والے اس پہ تان کرتے ہیں اس واسطے کہ اس پر تان زیادہ ہوتا ہے تو یہ بار بار قتل کیا جاتا ہے پلہ عجر میں شریف کا مطلب یہ ہے ویسے یہاں الفاظ لائے سلا رب آفرین اللہ کی طرف سے ورحما اللہ اس پر مہربانی کرے گا مہربانی اللہ اس کے امداد تعاون کرے گا دو اولاحم المحت اللہ عدم ردین محتجی یہ ہدایت پڑھائیں ہے یہ منظ لایا گیا حج ہی یہ نہیں کہ کسی نے حج کیا تو اولا کا یہ نہیں کہ کسی نے نماز پڑھ لی تو اللہ کا یہ نہیں کہ کسی نے علم کی تو اللہ یہ الفاظ لائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم کا تابع ہو لوگوں کا خلاف کرے بیت اللہ کی طرف منہ موڑنا یہودوں کا خلاف تھا لوگوں کا خلاف تھا لیکن اللہ کا حکم کافی منہ موڑ دیا تو یہ الفاظ لائے نوا اعتراض ہے ہم کو تو روکتے ہو مقامہ مقامات شرکیہ سے اور پھر صفا مروا میں طواف کرتے جواب میں اللہ کے حکم کا تابے دار ہوں ان <تصفيق> سفا